اللہ, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا سأل سائل واقع ایک مانگنے والا وہ عذاب مانتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اللہ دل وہ ہوگا اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے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 تو تم اچھی طرح صبر کرو ان وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں جس دن آسمان ہوگا جیسے گلی چاندی بین اکل نہیں اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے جیسے اون حمیم اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا لو عذاب ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے اپنے بیٹے اور اپنی جورو اور اپنا بھائی لتی اور اپنا کنبا جس میں اس کی جگہ ہے ومن فر جنگ سی اور جتنے زمین میں ہیں سب پھر یہ بدلا دینا اسے بچا لے چلو ہرگز نہیں وہ تو بھڑکتی آگ ہے لو خال اتار لینے والی بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹھ دی اور منہ پھیرا اور جوڑ کر سینت رکھا ان نئی ان گلو بے شک آدمی بنایا گیا ہے بڑا بے صبرا ہریس ادو جزو جب اسے برائی پہنچے تو سخت گھبرانے والا اور ادو اور جب بھلائی پہنچے تو روک رکھنے والا ای مگر نمازی هُمْ دین صَلَاتِهِمْ پی جو اپنی نماز کے پابند ہیں اللہ فِي اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے لس مح اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے الدین اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں انہم غیر مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال قنیزوں سے کہ ان پر کچھ ملامت نہیں جو ان دو کے سوا اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں شہدی گن اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں اللہ زین گول یو یحافظون اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اول فی جنات مکرمون یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا قبلک نوینک تو ان کافروں کو کیا ہوا تمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں داہنے اور بائیں گروہ کے گروہ کو مل گم اسن کیا ان میں ہر شخص یہ تما کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے کل ہرگز نہیں بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں کلو شریوری تو مجھے قسم ہے اس کی جو سب پوربوں سب پشچموں کا مالک ہے کہ ضرور ہم قادر ہیں أن نبدل خيرا وما مسبوقین کہ ان سے اچھے بدل دیں اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا رو یو لو پو یو تو انہیں چھوڑ دو ان کی بےودگیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے جس دن قبروں سے نکلیں گے جپٹتے ہوئے گویا وہ نشانوں کی طرف لپک رہے ہیں گم نیچی رلی کیے ہوئے ان پر ذلت سوار یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا